امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نہج میں ارشاد فرماتے ہیں قنعت وہ سرمایہ ہے جو ختم نہیں ہو سکتا علامہ رضی نے اس کی تشریحوں کی ہے کہ یہ کلام پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی مروی ہے قنعت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو جو میسر ہو اس پر خوش و خرم رہے اور کم ملنے پر کبی خاطر و شاقی نہ ہو اور اگر تھوڑے پر مطمئن نہیں ہوگا تو رشوت خیانت اور مکرو فریب ایسے محرمات اخلاقی کے ذریعے اپنے دامنے حرس کو بھرنے کی کوشش کرے گا کیونکہ حرس کا ہی یہ ہے کہ جس طرح بھی بن پڑے خواہشات کو پورا کیا جائے اور ان خواہشات کا سلسلہ کہیں پر رکنے نہیں پاتا کیونکہ ایک خواہش کا پورا ہونا دوسری خواہش کی تمہی بن جایا کرتا ہے اور جوں جوں انسان کی خواہشیں کامیابی سے ہمکنار ہوتی ہیں اس کی احتیاج بڑھتی ہی جاتی ہے اس لیے کبھی بھی محتاجی اور بے اطمینانی سے نجات حاصل نہیں کر سکتا اگر اس بڑھتی ہوئی خواہش کو روکا جا سکتا ہے تو وہ صرف کناچ سے کہ جو ناگزیر ضرورتوں کے علاوہ ہر ضرورت سے مستقنی بنا دیتی ہے اور وہ لازوال سرمایہ ہے جو ہمیشہ کے لیے فارغ البال کر دیتا ہے